باب موجودہ الحاس باب الماقب موجودہ السی کے باب الماقب کتاب المبیان مناسب کتاب الانبیاء ملسلم دارے بیان دعفار دا دانبیاء دا ودباہ دا دانبیاء دا مرداد دا اگیو نبی جوش مہم بطاری ایک ای قدیم ابحث کی چباس الملاقب دے دو در وایت سرد ابحث دانبیہ علامات دا دا دا دا دانبی دا رسولم نے چکم حرامات میں نبود دو دل سواد بلی شروعات دکھر گئی تر آخر ابوری پر حاصل مقرر روات سرات غیر مقرر تاریخ اللہ اللہ اور کے کا من قبت مانا دفاع نہ مناخری کر کے باجی بر برد اسلام اسلام آردار رضی اللہ انو نے اثر کر اثر یہ ملاوات ان کا نہ پیغمبر تھا اسلام والا نہ جلبہ او چھپن کا بل دست خبر نا گند براہ قلوب الحصار دا صفات دیکھیے دائی اخلاق حسنا کی واوی حسنات دائی ضرورنا سرو گئی وفی قول <سؤال> اللہ تعالی آئیو الناس انہا خلقنا فا من ذکر امساہ مقصد ذکر دائر نصر ہے چاہ سنما خب من قبط بیت تقویٰ دیلا بن نصر ذکر توت یو من ذکر امساہ لا نوزر انہا پیدا دیدے وحواد بن نصر فکرنے نصر کی دا مناسب نظر اصل پر یا چداو من قبل اغلی تقویٰ درہا ان اکرم اکو انداللہ اتقاقو دا مقصد تر ذکر درہا بایر نصب کو صرف ذیل فارد چید. حالات معلوم شئو ویراست پا دیوانی بنا دی صدرحیو کا دیوانی بنا دا اصل من قبل تر تقویٰ درہا دا ارسل دیکم روات سانت نظر گرکی دا نصب پہیسید نظر گرکی دا معلومی گی چنصب محضر درہا بدون دا شرابت البتہ شرافت شرافت شرافت و ازادی کریمو و خدامدار و جاناب و تبو م مکبالہ و قولت علو و تقن الذي تسال النبي و الارحام میرے داں دا رجتا سوال کوئی دا اللہ غزراوانی دیو بننا وہرے کہ قتل سر الرحمین اول ان اللہ قال عليكم رقیبا دا بنجت امر رحم من داخل الجالی او اقبارنا کہ نا داوی رجاریتنا ان فقری بن سبدا و جہننم تدے فقرف انصابانی من کا اخرب خاندان <تصف> یہی مجبار ہے باجو اجالا <سؤال> تو شورہ کرے گا برابر کا قرار ہے یہ ندیم او قبائل غرو خانز المتون ور ان ابیاں نے اڑا تھا فقیر نے شرافت شرافت شرابت شرافتی شرابت نے سبھی مفید مزرف بار رائے تنعاقہ قلت رہا رائے تنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر رہا قبری خبر کا مطلب تھا کان میں مگر کہ نبی رسال اللہ نے نبی اقا میں مگر کہ دیود مگر کر رہا تھا طلب میں من کان الا مگر نہ شرح تبذيرات مغذرات ذکر کیتے ظہر نے زمانے سے وہ ہم نے متذمن زمانہ نہ ذکر من کان نہ ما حاصل رہا ہے یہ حدیث امام غزالی اعلان مقدمہ دلال ہے ہاں دامن استعمال مانا متضمانے لاسطر ہم خان اہلمان خان علام منظر کنارا قال يا رسول الله انك قوالا والمقدر وندبه فقبلني وسلم اللہ سما دین ہر کمند نماز میں دی سنت ما مختلف سعادت و رضا ی دین دا, دی دی دا بیان تفصیل ہے اخیاروں فلیاری اخیاروں اسلام وردین فزمانت جاہریت عمر اسلام کی ہمت نا اذا فقه کر کے کوشش بحادن والحاسم شی اذا بقن و زکی و ذیع نسف عالم فتد دا شریف نسف جاهل ایسا فقیہو کہ کلو کوئی شبہ دین الناس فی آدھا شرم امید آسو غرد خردون فی آسین فی الامارت امید آسو غرد خردون فی آسین فی الامارت امید آسو غرد خردون فی آسین فی الامارت اشد دو رومنہو کرا آیتن جسو کے بعد یعنی اگدائی پچک برا آسو پچید سکوپ شاہدہ کروائی اگا ناوالش موضوع داشا لکنان سباہ جی سکوپ شاہد اسلام اور سخت بد گن کے ذل وجهہ دمخ اظہار بیان ذل وجهہ الضی ان ظهر الستر کشاد العایذ میں غره غڑے المنافق مصالح حدیث کے دسویں پر دے کشاد العایذ میں غره غڑے ظالم فر بھی سکوری کم سے جو پیش کوئی چیزے بظانوہ جو ہر کاندہ ذکر بلا حکم داس اللہ میں فر سکوری لا قلغرہ ظالم رضی اللہ ہر یوسرا معاشرہ دشمنشن عمارت عمارت کے مسلم اوم تب ان مسلم کافر اوم تب ان کافر مسلمان تاب مسلمان کافر تابے کافر کا بڑے کے جامع متبر او بین اسلام کی امثال کرنے بغیر ہم دعوت کو دعوت ورتو تو العرب منتظروا ایمان قریش یہ جڑے کرے تو ادے کرے دا کرے قوم اپنے تے دی مال لوج منگے امرانو تے اندو دی بے شا تو جمعاں کام فتر چلا کرے جمعاں لانا فرادگر کی ورا ہے اللہ رسول نبی دین لا باجا او جو صف شروع شو قبیلہ قبیلہ بناتا اسلام میرا ہو ملزم تم ملزم میں سب نے کافر اور باست کریں گے کہ صبر دے اور مانا جنشاہ سے کافر سے کافر تابیوی اور مسلمان سے مسلمان تابیوی مسلمانوں نے پتہ کرنا چلے باچھا امارت منتخب جواننا سمعا دنوں ایران بیجائیہ سے بیاران بیجائیہ سے بیاران بیجائیہ سے نداقہ پہو کتہ دونے میں جائینا سے اشترنا سے کراہ کر یہاں دشاریہ دیاقا دے پتہ کرنا خدا کرے جب آدھا مانا دارا اشترنا سے حال دشارن نہ قرد فر اگر تی اسخوی دخلنا فبذلنا کے یہ امارت دوبارہ حتا کافیہ فلا کر ایت بعده تو عاقیش فذکر الز عبادت بغیر فوجت فلا کر ایت بعده بے بعد اقرار نشی چپ پر دے طلب بے طلب ہوتا کی بے قناه ایت بعده مارا دا باوالہ حضرت نامہ طلب طلب میں آیا طلب کر تم تو قال ان المواظ في الغرباء سيم ذبير ماك الغرباء محمد صلى الله عليه وسلم ونبال استاذنا فدي بيان مزري وقال محمد تصب خلابات النبي صلى الله عليه وسلم اذا كذا سي وكبير رواه اذا ترجمت نواه ذيكري ان اننا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا توبه مقايده النبي صلى الله عليه وسلم تا هر تبع له سر تعلق او قرابه ونسبه دلا سب پہلے سے سے انہوں نے کہا درگاہ کلہ ہا سے لا میں قومات من قریش الا ولو فی قرابتن ترجمہ ترجمہ بانجے کرے انے یو خان دانت پریشان مگر دربار بھائی کی قرابتوں مقصد دار ہے جی استن مظرین والے مردات جما سے است اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا انداز قرابت سلاحیوں کے ذکر عرب کے لیے رحم میں زیادہ اہتمام ہو کہ ظالم مفرکہ اندا قرابت رشتے میں ساڈلا قسمتی باقل میں کہ دیو باست قلابت لحاظت کوئی احسان توئی نمازم دادبتی مازم زلمر اسوئی موو اللہ غروفی قلابت انقالیعی ایات تو ذنہ تیم دمانا ذا لیلہ موزد زب دمانا ذا لیلہ فرکندت علیہی نخاض المزمون اللہ انتسلو قلابت بینی قلابت بینی و بینب بینب ہم ریاضہ سبنا عالی محمد اللہ علیہ وسلم قلابت اللہ نے نمازم لیلہ مضمون جبنوں من هاونا جاءت البدن <سؤال> نحو المشرق <سؤال> والجفا <سؤال> والذاتنا من جاء من هاونا جاءت البدن دمشقنا براضي قدني تعابير المضارع نصغيه الماضي للتيقون انه يجيو وتعبير غير الماضي للتيقون وجد مالك طلب طرف راضي يجيء ماضي طرف راضي قالوا ان بغات طرف راضي وذو شماله س جحالت أو سخت دل کی وبر کی خانو دا, دا مطلب تعلق نہیں يوہ اللہ نے چھ کو راتوں دو کالے سروانی کو کوٹاؤ دو غان سروانی ٹول مرز رازم مرز کوسا کر شکر ٹول مرز بیہاپ لا تعلق ہے نا ان دمیاس سے تعلق نہ قر دار میں نہ جناسا ملکل ہدیوجن پلان بھی پتہ چلانی چاہیے ٹول مرز بیہاپ نو سرا تعلق ہے چابو کان دی اڈنگر دی تو کلو بلکہ نرمی دل لشی سر کیا لائے ان زو سین دکہ جالوا ہم کی آئند اصول ادنا بیلور اوقا دو بیقرود لکید وقال <سؤال> دو بیان شو ان خلقناکم من ذرونسا وجعلنا شقوم قبائل <سؤال> عرب راجدی دیتا عرب دا انصار عرب جی انا ورا دیتا نبی دیکے کے کم کے جاہلیہ خیروں کے مراد محاجری طرف لکن سو اصله ظله یمن نے اور ذات تعلق کی دی گئی دیو جنا چی اصل فضلت کو سامنت دور دو لوج مہاجرین دو دیو انصار دی ابدی کی معلومی کی فضلت یمن والا مذا تکلفات روی دیگر کی ذات تعلقات جو کہیں دا پا اصل حدیث مرامانے پہ نہیں اور طول حدیث بھی جمعیت بروہیلی دریان کی کہتا ہے تیرے سجا کو اهل یمن لبم فسیم قال وادر کو اهل یمن بداویر اذا خاصہ خاصہ مبارد یمن وعراق کے بعد جزم الصلت یعنی حضرت داثناء بیان حضرت عالی نے پھر جملہ سن رہے ہیں تعالی فقیا ابذل اور بڑے خاصہ پر کے تغلر اندی دا ولی جی. ایمان ایمان کامل ایمان والا و شارید وزن ایمان پپر اختیار راول ولی ایمان پپر اختیار مان بخر شوق پانی ولی ایمان ایمان کامل یمن والا ने यावातना यमानित्य यमानंशो तवा आरुद्ध दयुयना अलिपायवसरा यमाने व हिकमत यमानियतना हिकमत व इल्म व दारिम जमन व अला انما و عالم <سؤال> و و مجراجه انما من فله يوقف كده عبد الله ابن عباس انه سيكون من افاقا قدن غنط من دهتان موجودي و باثار كحتان اگر یہ وقت نہ آئے خبر چ دور چلا وہ وسش ما رہے نہ ہو بقامہ مدری تقریر شروع اگر لائن ما وال اس مقارہ ما بعد بندو برونی انرجانی میں تحصہ سورہ احادیث حدیث میں تو چہ اس کا سامنا کے بیان سے احادیث لذت بکتاب اللہ سے دا موجود نبی کی طرز اللہ کے مضمون ولا یت الرسول اللہ نے نہ کل نبی ذکر دا نہیں. اشارہ کیا. عبداللہ ابن کم زان غلط خواہشہ کہو غلط بادشاہ کے گمراہ کہیں جا گمراہ اہل داوی جسوتا غلط بادشاہ کے اینی سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دے کر ترا کہ سیکون من قحطان عاد ابن مخاطبہ دا اینی سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ ان ہاذا الامر فی قریش عامر چا مارتے دا, دا قریش کی وی لاجادیما حدن الا کبول لا مخابلمر کی قریش اس تو پدی مارتا رکی اللہ بن اسکور جانم تورد فما قامت دین دین فابا نبی محاقہ امد دین دا قید دا معرض انہوں کو دے قید کی پر قلد حضرت دین با چکلی خوابت دین نوی دید دا سبزی دا تاہید کی دا قوض دا عبداللہ ابن عبداللہ فاغا متقفے رو دا وجہ دا غصیر ازدادا او انتصاب امنا اپنے نبیر اسلام تا منکی متقفے رو شدابا دا مخک مخکی دا عصار اسلام دا را دی ارانکی رسل رسل رسل رسل رسل رسل غابر حرمت مربو باب ذکر کاہتانlaravel nakiana nabi auran nabi sallallahu alaihi wasallam qala tubu saqata fa jura jilal qurtan bisu binas bi asa ye to pura shabamat dalchi das qalb samilal chi bisu binas bi asa ke la nazra dus salat na jtokal balam dal yaquna bisu binas bi asa qada wa kafir wa kirazi zikr qid mahdi hazman ki qada sabid de marqanat aur اگر قریش دراسہ کی کھائمہ کی دینی فریق ہوتا تو قریش دراسہ بدا دی وجد غصید معاملہ حضورت اختی انتصاب منا کو بلی متنک دکھر کو اگر متنک را دی اندار وجد غصید آوہ ایدتنا منہ قرآندت رضی اللہ علیہ وسلم حوال قرآنوات اللہ قرات نے اقلاں <سؤال> اپنیں یہاں تک سنا دی ہیں ندی قرات نے تراونیں ارمول بھی آ رہا ہے آ رہا اللہ نے قرائی ولا کا جو ہے دو بجے نے واجہ واجہ اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دوست سواذ اللہ کو اور اللہ اسلام راوند دوجن شباب اللہ <سؤال> دا حق خلافت موجود پیش کرے اور بغر صدیق کو انہوں کو غشت بری سائدہ کی جعلق و خلافت مانی ملاغا مناظرہ چانسار پیش میں منا میر و من کم میر امیر بستاس نہیں ہے امیر دا مانی مستفید نہ کردی امام امام و رضید حدیث نبیل السلام چیز مائر نرے وہ سنہ دیالے اللہ ایمت من قریش و انت مضرعہ ونا ایم اگر قریش نوی چلاحق قریش و ایتاس اس مجھو ذرائی حزیرانی انت مض رضا پر تابون جنات رو تو فلا ثبت جہات مخالفت کو قریش کی ولدی موجودی کوذا کا موجودی محضر علیہ شریعت پہ حاضرہ قابل خبر چہ بول کیا نہیں کہ حضور نے کلام اجا تھا اور فرمایا نبی لا مغل بننا کو معاونتر حاصل دار خبریں فبارجان پر قاعدہ نے زبیر نے زبیر نے اور اجنے بنترم اماغان بن ابن سنہ بنی زہرہ والا تو چا نہ مر کی اماغان نے دی برادرنا اللہ تعالی قراتون لاجو قراتین بلا بولا ہوا کہ زبیر قراتون قراتون بن لا عبد بالجری الاول وہ عبد اللہ بن کہ دارم کنا پے گلد اور ام عبد اللہ نے کیڑا و قالا بل ناصبها ولن يذكر ذلك بالذكر احسان كان كذلك خلقنا لذلك فذلك کار داو تشے بلا تراغی لا تو تنٹھ گاو سندس پہ خیال کرو وقات لا تم سکو شیئا مما جاء امرت الله ان تصدق قوم من النادى کرام داو نبی سرا وہ صحیح پڑھا کہ دا تنا چاندہ والی طرح رسول اللہ نے ان تصدق کے بنا سے شیرا سندس پہ خیال دکو وقار نظم یمل ایو قذارہ دا صدر مناسب دی کی لاس ویلے بندی حجر و دا مناسب دی ایو وَمَا اخْوَارَ رَسُولُ اللَّهِ مَخَاصَّ فَقَالَ إِنْ ذُكِنُوا تُوسَنِي وَمَا مَغَارَتَنِ بِسَرَابَةٍ فَأَوَيْنَا جَنَاوَ كَلَا لَيْكَ وَلَمْ أَقْسَمْ قَائِلٌ وَنَزَلَ مِنَ الْغَيْبِ فَقَالَ الْجُورِيُونَ نَبِيُّ رَبِّنَا بِالْبَيْتِ الظُّهْرِيُونَ مَغَارَتَنِ بِسَرَابَةٍ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَأَنَّ النَّبِيَّ مِنْ مَكَّةَ الرَّحْمَنِ نَأْتِيَنَّكَ بِاسْمِ الْمَثْبَلِ الْمُخْرَمَةِ إِذْ اسْتَأْذَنَّا مہاتا گاندھی نے مزمن سے چزور دی دائیں میں جاتا شدید رقص میں اندھی میں مزمن سے جنور سوند دی دائیں میں جاتا سٹائرو جس طرح اندھی میں جاتا جننا وقت لینا اندھن میں بے رن ہوتا دنیا تو کال ہوتا دم چڑھلا بھوئیں چڑھ اور دی ہے شرک نہیں میں سائن تجریر نہ فاجران سینے اور بھی چما بن نظر مند ہے اللہ تر شدید حتا چ کلم قبل سوعل مباتغین بے توت اس میں غلام علیکم فرس علیہ با ذم صدر افراد نے بیاشنے قابل ورغا تنز و الامان جدا غلط پر کہ ادا کی فاعضا کپ ہم ثم لفظل توهما بیا غلط خلا تنو ہمیشہ وہ ذات کہ ولامان ازاد, آزاد و आजाद من و حتا بلا 40 سرویس تو غلام اور چلو شان صلحو نحت ہو وقال اوي يوم منين ودت اني جعلت وحين حلت امر امنوا فبروا منه نما قسم چق نما نہ سم اگل موم خرکلے کرے جما قسم نظر اپی وچما نظر نما قسم میں کہو عمل مطابق کرے جما کرے جس فارش پر یقین از کدی نظر مطابق بندے شامل شامل تو سوں او معنی کنے وچرمال جما سو دے یا اثر تے مطابق جس فارش وی دومرا مری ذات لیکن بیم تو فوق دی الہی او امر او من